الحمد للہ سرا تو صحیح جنا ابو را رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرقاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وزو کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھگوت قبول ہو معرو کا سمندر کا پانی بات کرنے والا ہے یعنی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے وو نئی کا تو ہو اور اس کا مردار حلال ہے اس سے ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ پانی کھاری ہو نمکین پینے کے اگر کے قابل نہ ہو پڑوا ہو پانی پھر بھی اس سے وضو ہو جائے گا تو بندہ حاصل کر سکتا ہے اس میں جناب کرنا ہو وضو کرنا ہو سکتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی عام طور پہ کھڑی ہوتا ہے پینے کے قابل نہیں ہوتا دوسری بات جو اسے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار روزہ دار آدمی روزے کی حالت میں اگر وہ سمندر کے یا کسی بھی علاقے کے زیر زمین خالی پانی سے کرے گا تو اس کی زبان پہ پانی کا ذائقہ محسوس ہوگا کرتے ہوئے تو زبان پہ صرف ذائقہ محسوس ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ قائم اور برقرار رہتا ہے کسی حدیث سے بھی استدلا کیا جاتا ہے کہ اگر مطلب ہے کہ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 وہ یہ کہ پانی میں اگر حلال چیز کی آمیزش ہو جائے حلال چیز اتنی کا مزش ہو کہ پانی اپنی اثر سے باہر نہ نکلے پانی ہی رہے وہ پانی کا شربت نہ بن جائے تو اس سے بزو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تہارت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ سمندر کا پانی اس پہ نمک ہوتا ہے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 ایک دوسرے قسم کی بات اس سبھی سے سمجھ آتی ہے سوال کیا ہوا تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے کر لیں آپ نے کہا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور ساتھ ایک اضافی بات بتا دیں فل کا تو ہو اس کا مردار حلال ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید سوال کرنے والا اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کو اس کے سوال سے زیادہ اضافی معلومات دی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 کے بعد میں صحیح بخاری میں روایت ہے بڑی طویل اس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سمندر کے کنارے ساحل پہ پہنچے تو ایک بہت بڑی مچھلی اس کو اندر کہتے تھے اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کے کھول میں تیرہ بندے سو جاتے تھے اس کا کانٹا کھڑا کرتے تو اس کے نیچے سے اونٹ کے اوپر تجاوا رکھ کے بندہ بٹھا کے گزارتے تو گزر جاتا اتنی بڑی مچھلی تھی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 تو یہ دو مردہ یعنی مچھلی اور دوسری موٹی یہ حالات کی ہے اللہ سنکھانا ہوا چاہ اللہ سمجھنے اور عمر کرنے کی توفیق توقیق بےعلوم ہے